شیلوی ولوین کلو مجھ رَأْهُمْ وَكُفْرَهُمْ وَتَفْرِيقَ كَمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَ لِمَنْ مُحَارَبَتُهُ أَحْرَصُهُ وَلَا يَحْسَبُ نَحْسِيَ هَذَا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد قسس على التقوى من أول يوم أحق أن تیری جاروئب نئی سرو ولو یو ہبری سر بل بل ہر قسم دی حمد و تنا تعریف تنجید تقدیس اسمالک الملک رب العزت وحدہو لا شریک نائق ہے کہ جس نے اس کائنات اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی اور پھر خود ہی بعض مخلوقات نو سے فضیلت عطا فرمائی اور ایک مخلوق دے افراد نعض حصیا نی مخلوق دے بعض افراد اور بعض حصوں تے فضیلت ادا فرمائی پہلے تے مخلوقات اندر درجہ بندی کی تھی اور پھر ہر ہر مخلوق اندر افضل اور مفضول بنائے یعنی کسے نے بلند مرتبہ بنا دیتا کسے نوں کم درجہ عطا فرما زمین بھی اللہ دی ایک بہت بڑی مخلوق ہے زمین اندر بھی اللہ نے خود درجہ بندی کر دی یہ بعد نو دیگر تے فضیلت عطا فرما دیتی انہ کا درجہ اور مقام بلند کر دیتا دے اپنے سب تو قدیم اور سب تو پہلے گھر جس کے کئی نام ہیں بیت اللہ بھی اس کا نام ہے بیت العتیق بھی اس کا نام ہے مسجد الحرام بھی اسے نہیں کیا گیا ہے بے شمار ہو نام نے جنہوں پکاریا گیا ہے ساری روحے زمین چون اس چکڑے نو اللہ نے سب تو افضل کرا دیا وہی دی افضلیت کا سب تو واضح ثبوت یہ ہے کہ او دے اندر ایک نیکی ایک لکھ نیکی دے برابر اجر اور سواب رکھتی ہے اسی طرح ہی پھر زمین کے دیگر ٹکڑیا اللہ نے اپنی منشا اپنی مشیت اور اپنی مرضی دے مطابق فضیلت عطا فرمائی بیت اللہ نو اے فضیلت حاصل ہے کہ ساری ہوئے زمین اندر صرف وہ ایک مقام اور ایک جگہ ہے جدہ تواف کی جا سکتا ہے دوسرا شہر جڑا مسلمانوں کی دل ہے وہ مدینہ منورہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جتنے تشریف لے گئے اور مدینے والے بڑے تجربہ کار بڑے پختہ کار ثابت ہوئے آپ نے جس ویلے ہجرت کر کے انہ دہا ہر جان دا وعدہ فرما لیا کہ اس ویلے ہی اہل مدینہ نے جا پہلا نام یسرف سر اور کے ماہ مرنے ہیں خراب آب و ہا وال نہ پانی ٹھیک سی نہ ہوا ٹھیک سی اکثر بیماریاں کا حملہ رہتا سر اور اتوں او کے دے بیماریاں اندر مبتلا رہتے سن لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے جان مل یسرف نہ صرف مدینہ بن گیا بلکہ مدینتر رسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بڑا ستایا ہوا ہے تھی ان کو بڑے تنگ آئے ہوئے ہو مظلوم ہو تو ہر وقت بے چین رکھتے تے ہر ظلم رکھتے نل وا فرما لیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جائے متی ہو جائے یا اللہ تے غلبہ عطا فرما دین کتنے سان کے واپس مکے نہیں آ جاؤ یہ شروع اندر ہی مطالبہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے دیا فرمایا فیکم حیاتی وفیکم مماتی مما میرا جینا اور میرا مرنا تے اندر ہی ہوئے میں تو چڑھ کے کدی واپس مکے نہیں آوا حج واسطے تشریف لیا امریک واستے تشریف آئے لیکن وعدہ نبھا آخری وقت بھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ منورا مدفن بھی مدینہ منورہ ہی بنے مکہ مکرمہ اللہ نے اپنے سب تو قدیم گھر دی وجہ فضیلت عطا فرمائی اور مدینہ منورا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہون دی وجہ مکے اندر بیت اللہ مدینہ منورا مسجد موجود ہے جا ذکر کردے ہو متعلق بیان فرما دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کو نسبت کرتے ہوئے فرمایا کرتے سن مسجدی آزا میری اے مسجد مسجد اس مسجد دا نام قیامت تک مسجد لبوی ہے اللہ والسلام میری یہ مسجد اللہ نے اس مسجد اندر ایک ایسا ٹکڑا رکھ دیتا ہے اس مسجد دا ایک حصہ ایسا بنا دیتا ہے جدے متعلق خود محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تک کا ٹکڑا ہے اس مسجد کا روزہ تم مر رہا دل جانا یہ جنت دے ایک باغ باغیچہ ہے دنیا کے اللہ نے جنت کا ایک باغیچہ نو دے د اگر یہ باتیں معلوم ہو کچھ آدمی جانتا ہوتے جان تو پہلے سفر لطف دوبالا ہو جاتا ہے بلکہ سہ بالا ہو جاتا ہے کہ روز ات ال اندر جنت کے اس باغیچے اندر پہنچ کے ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے رب گفتگو شروع کر دیا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے باغیچہ بنایا ہے اس گنادار پہنچا دیتا ہے میں ہوں تیری رحمت تے اے یقین رکھنا کہ جہاں جنت آسمان تے بنایا ہوا ہے وہ تو محروم نہیں کرے گا ماں بھائی نہ بئی تیم بری روزت من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک دا ٹکڑا جنت لے بعضاں جو ایک باغی ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. لیکن اے بادثانو ہمیشہ یاد رکھنی چاہی دیئے کہ اے اللہ دے ان آماد اللہ دیا اے نیمتاں جڑیوں نے اپنے بندیاں واسطے بنائیاں نے بندیاں نو عطا کیتیاں نے تو فائدہ اسی صورت اندر اٹھایا جا سکتا ہے حاصل کیتا جا سکتا ہے کہ دل اندر خلوص موجود ہوئے ورنہ عبداللہ ابن اور, اور ساتھی بھی جنت سے باغیچے اندر بیٹھتے سن اٹھتے سن نمازاں پڑھتے سن اتنے بیٹھ کے قرآن کی دلاوت کرتے سن مگر انہوں نے کچھ حاصل نہ ہو سکے سوائے ذلت اور رسوائی دے اور ہوٹھ نہ ملیا تو بڑی ذلت اور رسوائی بھی اور کی ہو وَلَا على <قبره> اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن عبید ساتھیوں جو طور تے چاہوں کو جنازہ نہیں پڑھا جدا جنازہ پڑھاؤ تو اللہ نے اپنے حبیب نو روک دتا وسلم کیا بخش کا مغرت ملندہ کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے یقین ہم نہبر ہو کے میرے کو لوگ کرنی ہے، بخشش منگنی ہے کیونکہ میں انہوں کو معاف ہی نہیں. تو بڑی دلت اور رسوائی پاس یہ ہے دوسری طرف سانو یہ واقعہ بھی حدیث اندر ملتا ہے کہ ایک ضعیف العمر خاتون مسجد نبوی اندر آ کے تے جھاڑو پھیر جاندی جب وہ وقت ملتا آ کے مسجد کی صفائی کر دو چار دن ایسے گزرے کہ وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئی آپ نے وہ بارے اندر پوچھا فرمایا کہ ایک خاتون جھاڑو پھیرتی ہوں مسجد اندر آ کے سفائی کر جی بھائی وہ نظر نہیں آئی وہ کتنے چلے گئے صحابہ نے عرض کی تھی رضوان اللہ علیہم اجمائی وہ فوت ہو چکی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فوت ہو گئی آپ نے فرمایا اچھا میں مینو تھی خبر کیوں نہیں کی تھی دسیا کیوں نہیں کہنے لگے جی رات کا وقت سی ابھی جنازہ پڑھ کے تے انہوں دفن کر آئے الفاظ نے, نے یہ آن مسجد اندر جھاڑو پھیر کے چلی جانے فوت ہو گئی رات دا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے کی تکلیف دینی ہے آپ نو جا کے کی دسنا ہے انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر د معاف کر دے یہ گھر کی صفائی کر دی ہوں قدرو قیمت اللہ دیہ کنیک ہوگی ہر ویل پیچھے نمازاں پڑھنے والے آپ دے سامنے بیٹھن والے آپ دے جمعہ اندر شامل ہون والے مگر دل چون کے صاف نہیں سی حکم دے دیتا ولا تصلی علی احد منهم ما تا اس پارٹی دا کوئی بھی فرق انہاں دا کوئی ساتھی آیندہ مر جائے کہ تسی اُڈا جنازہ نہیں پڑھانا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن عبیدہ جنازہ آپ نے پڑھا دیتا اور بڑ عجیب واقعہ ہے عبداللہ ابن عبیدہ کا بیٹا جہاں نام بھی عبداللہ یتی رضی اللہ عبد عبداللہ ابن عبداللہ انہیں آ کے خبر دیتی کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قدمات میرا باپ مر گیا عبداللہ بن ابئی مر گئی بیٹے نے آ کے باپ کی موت کی دی خبر دیتی آپ نے فرمایا اچھا اے میری کمیز لے جا اے تی جس یہ غسل دے لو یہ کمیز پہنا دینا تے تیار جس ویل کر لو میت نزے واسطے اطلاع دینا میں جنازہ پڑھاواں رحمت اللہ امید بنا کے بھیجا سی اللہ نے اے کمیز لے جاؤ اے پہنا دینا اپنے باپ نو غسل دے کے تے جنازے دی تیاری تو بعد مینو اطلاع کرنا میں جنازہ پڑھا کمیز لے گیا جس ویسے تیاری مکمل ہو گئی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے انہوں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبیدہ جنازہ پڑھانے واسے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیتا اے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جنازہ نہ پڑھاؤ یہ ساری زندگی اسلام دے خلاف مسلمانوں دے خلاف تھرڈ خلاف سارے خلاف خادشاہ اور عبداللہ بن ابئی واقعی ایسیا ایسیا کبھی شرارتاں کی سن کہ انہوں کا اللہ نے قرآن اندر بھی جاب بجا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بات سن کے سے اے ہی فرما رہے ہیں اے عمر اگر اللہ کر دے تو تیرا کی بگڑ جائے گا میرا کی بگڑ جائے گا اللہ حوصلہ دیکھو دل دیکھو محمد اللہ اگر اللہ کر دے یہ میرا کی بگڑ جائے حضرت عمر برابر لگے رہے کہ نہیں جنازہ نہ پڑھاؤ نال جل پہ یہ بار بار بات دہران دے رہے ہتہ کے جس ویلے جناب گاہر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا حضرت عمر نے دی مچھے لے. <تصحیح> تی جنازہ پڑھایا حضرت عمر فرما دے نے کہ سارا وہ وقت جیڑا جنازے دی نماز اندر گزریا آپ نے جنازہ پڑھایا سارا وقت میں بیچین ریا کہ عمر تو ایک ہی کر ہے ایسا نہ ہو گستاخی اندر ملوث ہو جائے اور اللہ کا آزادبر کی کمیز پڑھ کے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ جنازے تو پارغ ہوئے قرآن اتر آیا اس تگلہبر صلی اللہ علیہ وسلم مردو واسطے, منافقہ واسطے بخشش منگو یا نہ منگو ستر مرتبہ بھی بخشش منگو میں بڑی ہے؟ بڑی اور رسوائی ہے یہ اسے باغیچے اندر بیٹھتے سن نماز پڑھتے سن حجبور بیٹھ کے آپ کے ارشادات سن سن، اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ دل صاف نہیں دل اندر نفاق ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچیا. وہ اس باغیچے پہنچ سکتا ہے, پھر ہی نفع اٹھا سکتا ہے. القبر و تم مل من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر کی تحریز تو لے کے میرے منبر تک کا ٹکڑا جہاں اللہ نے یہ جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے مسجد نبوی کی اپنی ایک شان ہے حج واسطے عمرے واسطے جڑا مسلمان جانا ہے عمرے دے اور حج دے سارے مناسک مکہ مکرمہ اور گرد گردو نواہ جڑے مقامات میں نے ان تعلق رکھتے ہیں مدینہ منبرا نال حج یا عمرے دا کوئی رکن متعلق نہیں لیکن یہ سوچیا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مسلمان عمرے واسطے جائے یا حج واسطے جائے اور وہ او مدینے نہ پہنچے حواب حج کا فضیلت حج دی عمرے بارے اندر جو کچھ ارشاد فرمائے سارے پہ ہی نے. ہستی سب کچھ ارشاد فرمایا جہی ہستی مدینے اندر آرام فرما ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ تقریباً نصف صدی تک مدینہ اندر، مسجد نبوی اندر صاحبِ اے فرمایا کرتے دیسا کہ ساری دنیا دے انسان کی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے اللہ صاحب حاضل قبر لیکن ایس قبر اندر جڑی ہستی آرام فرما ہے ایک بات بھی ایسی نہیں جنہوں ٹھکرایا جا سکتا اللہ کا مدینے اندر مسجد نبی کے ایک کونے اندر وہ ہستی آرام فرمایا اور نال آپ کے جو دو نسار دو فدائی دو پیارے نال مت ہیں جنہ نے بارے اندر ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا آپ فرمانے وزیر آیا فل ارض وزیر آیا پست اللہ نے دو وزیر مینو زمین اندر عطا کیتے ہوئے دو وزیر اللہ نے مینو آسمان اندر دیتے ہوئے وزیر آیا فل ارض وزیر آیا پست دو وزیر زمین اندر نے دو وزیر آسمان اندر آسمان والے وزیر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دوسمان اور جبریل نہیں آئے آج جبریل کوئی پیغام نہیں پہنچایا زمین والے دو وزیر کہڑے بیان فرمائے فرمایا ایک وزیر اللہ نے مینو ابو بکر دیا ہے اور دوسرا وزیر عمر دا ہوا ہے رضی اللہ عنہ فی فی الارض و والے وہ دونوں وزیر بھی اللہ نے اتائے ہوئے وہ بھی اتے ہی آرام کرنا ہے یہ تو قسمت دیاں باتاں ہیں ساری حضرت ابو بکر صدیق دفن ہو گئے جدو مثال بلا ہوئے اللہ نے جدو ان پیغام بھیجی بلایا اپنے پاس حضرت زخمی بھی پیغام اون والا ہے تھی اپنے بیٹے عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہما بلایا اور فرمایا بیچا پاس جا رضی اللہ عنہ جا کے میری طرفوں ایک درخواست کر کہ عمر بن خطاب حیثیت ایک مسلمان دے درخواست دے ایک المومنین کی خدمت اندر نہیں ایک مسلمان کی حیثیت اندر ایک درخواست میری محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم کے پاس لے کے جانا اور درخواست کی پیجی کہ عمر بن خطاب تو دی خدمت اندر ایک گزارش کرنا نے کہ اے جڑی ایک قبر بھی جگہ خالی ہوئی ہے ایک ایک آرام فرما دے پہلو اندر پئی ہے اگر تسی بسد خوشی اجازت دے دے عمر بن خطاب کی خواہش اے ہے کہ اتنے میں دفن ہو جاؤں یہ پیغام جس ویسے پہنچیا ام رضی اللہ تعالی عنہ دی آنسو آ گئے فرمایا بیٹا میں تے کچھ اور ہی ہویا میرے تے ایک خواہش تھی کہ اتنے میں دفن ہو جا گی لیکن میں اپنی ذات تے عمر نو ترجیح امر ہویا اجازت آ کہ عمر کہ دفن ہو جائے رضی اللہ یہ سار اور قربانی کے جذبے نے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تیار کی تیار کیتی ہوئی کھیت اور انہ دی تربیت یافتہ جماعت دے افراد دی دے خوبی بےن کی پر تے نہ اپنی پرواہ کوئی نہیں اپنی ذات تے ہوں دوسرے ترجیح دیں دیں یہ مومن در شہ ہے واقت ایک مخصوص ہے لیکن اللہ نے مومن دی ایک صف اور رو نہ فرمایا آپے رہ لینگ دوسرے کھلا دیں دو. مومن تو یہ ہوں ابھی ذرا اپنے کردار اور اپنے عمل سے غور کریے جی دوسرے کا نوالا چھیننے یا اپنا انہوں دینے کنا فرق آ گیا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مہمان آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مہمان فرمایا بلال جا میرے گھروں کھانا لے آیا ایک مہمان حضرت بلال ایک گھر گئے دوسرے تیسرے چوتھے ہتھا کہ سارے گھر پھر کے واپس آ گئے آ کے لا اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی کدا مہمان مہمان اللہ اللہ سارے گھر بلال پھر آئے نے کچھ آئے نہیں, کھانا نہیں ملے اچھا مسجد نبی اندر اعلان کیتا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بھئی کوئی ہے جڑا اج میرے مہمان نو نیش پر کے کھانا کھلا گئے میں واعدہ کرنا قیامت دن میں انہوں اپنے حوض کسر تو رجا کے پانی پلا لیا میں واعدہ کرنا اور حوض کوسر دا پانی اللہ اللہ سڈے بھی نصیب فرما دے پنجا ہزار سال دا دن ہے قیامت کا دن اللہ نے جدی اندر حساب لینا ہے ہزار سال کا دن ایک ایک فرد کا حساب لینا ہے احتساب ہونا ہے مکمل طور پر فرمایا جنوں میرے حوضے کس تو ایک دفعہ پانی مل گیا لا یز ما پنجا ہزار سال گزر جان گے لیکن وہ بک لگے گی نہ پیاس لگے گی اوسط تو پانی رجا کے پلاؤ دا اعلان کیتا جا رہا ہے کہ میرے مہمان دے دے تے دے دے دے دے دے دے دے دے really, انتظار کوئی موقع ملے کوئی وقت ایسا آئے کہ جلدی نہ آنا یا رسول اللہ اے اللہ مقبول صلی اللہ والے وسلم میں کھانا کھلانا آپ کے مہمان پتا اس اللہ دے بندے نو نی نہیں کہ میرے بھی گھر کچھ ہے وا کر لیا مہمان نو اشارہ کیتا کہ نشارہ تشریف رکھو میں ہونے آئے. کار چلا گیا جا کے بیوی نو لگا کہ ایک مہمان واسطے کھانا مل جائے گا ایک بندے بھی کھانا ہے سی مل جائے گا وہ جی کوئی اج کل کی نیک پاک خاتون ہوتی تنڈا فر لینی کہ آ جی کی رکھے آئی کار جدوں میں تیر آئی ہوں اتنے میں دیکھا ہی کچھ نہیں سے, تو کھانا لینا آ گیا چوبی گھنٹے یہی گلا کو دی میں آ گئی ہوں میں لبا ہی نہیں کچھ ہی نہ میری کوئی کپڑا جڑیا ہے نہ میں کدی کچھ کھدا ہے بس تا محبوس ہے کہ تیرے پلیا جدو میں بچ گئی ہوں میری ملیا ہی نہیں مان ات ہی یہاں کی رہ گیا اللہ باشا. حدیث شاہ ہے جیڑی عورت اپنے خامد لفظ زندگی اندر ایک دفعہ کہہ دینا کہ تیرے کے کو منوی ملے وہ جنتی خوشبو بھی نہیں آنی جنتی خوشبو بھی نہیں ہزے تک پہنچنی اینی دور رکھی جائے گی جنت چنتی خوشبو کنی دوروں ہونی شروع ہو جائے گی جنہ آسمان زمین تو دورے اینہ فاصلہ ہوگی گا تو جنتی خوشبور ہونی شروع ہو جائے کہ اس ناشکری عورت نے جنتی خوشبور بھی نہیں سک سکنی جنہیں خامنوں زندگی اندر ایک دن کہنے لگا اگر آج موقع ہتھوں نکل گیا سے شاید زندگی اندر تو ایسا موقع نہ مل سکتے تو کہنے لگی گلپ کے بار برکتی گلپ کہ اعلان ہوا سائی مسجد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے مہمان پلا دیا وہ پھر فکر کیوں کرنا کھانا تھوڑا جہا بچیاں واسطے ہے میں کسے طرح بکھیاں ہی سلا دینی ہوں تو وہ کھانا مہمانوں کھلا دے اللہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے رسول راضی ہو جان سان کی چاہیے خوشی نال واپس چلن لگا تو کہنے لگی دیر مہمان نو نال لایا تو کھانا وہ سامنے رکھ دے سنت تو بھی محروم نہ روی میزبان تے مہمان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے شیطان کئی قسم دے بس وسے دل اندر پیدا کر سکتا ہے کہ مینو پتا نہیں کچھ اور دے دیتا ہے آپ اندر بہ کے کچھ اور کھا رہے یہ وس دل اندر آ سکتا ہے میزبان اور مہمان اکٹھے بیٹھا اور اللہ ہے قدم سنت قدم سننے عمل کرنے مشورے دے رہی ہے اللہ ہوتے تے راضی ہو گیا وہ اپنے رب سے راضی ہو کے چلے گئے قرآن یہی اعلان ہے نا صحابیاں رضی اللہ, عنہم عنہم. اللہ راضی ہو گیا رب تے راضی ہو کے چلے دے. اللہ. مہمان نو لیا اور کھانا رکھ دیں تے نال آپ بھی بیٹھ جائیں رات دا وقت ہے بیوی کہہ لگی کہ میں اٹھاں گی ظاہر میں اے کرا گی کہ میں دروست کر لگی ہوں چراغ دل چاڑن لگی اس ویل بتی کتے سن مہمانے گاجے گا یہ گا بھی نال کھا رہا ہے, را پیٹ بھرتا ہے کھانا تو تھوڑا جہ بچوں واسطے خوش ہوا مہمان نو لے کے پروگرام کے مطابق کر پہنچیا نال بیٹھ گیا بیوی بی نے جس طرح کیا سی اورے مطابق عمل کیتا مہمان کا پیٹ بھر گیا کھانا کھا کے وہ رات مسجد اندر آ گیا اے جس ویسے صبح پہنچا نماز پڑھنے مسجد اندر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا واہ واہ اللہ نے تو مینو تیرے جو کچھ رات تو کیتا خبر دے دیتی ہے لیکن میں تیری زبان تو سننا چاہنا کہ رات کی کیبر قرآن ادر آ گئی اٹھائیس اپنی ذات بھول ہی گئی ہے اپنے آپ ہاں ترجیح اپنی ذات بلگا دوسرے دی دوسرے کی خیال رکھتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائی نو تکلیف نہ ہو جائے انہیں <unctional> تو بات یہ چل رہی ہو جائے دل صاف لے کے جائے بندہ سچمچ اس دنیا سے بھی جنت ہو کے آپ دے نبی اندر پہنچ جائے اس ٹکڑے اندر چلا جائے جدید جی ہی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے کہ سچ مجھ جنت جو ہو کے واپس آئے دل اندر خلوص نہ کہ مسجد بنانا مسجد کی تعمیر کرنا کتنا بڑا عمل ہے کن بڑی نیکی ہے حتی کہ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن بَنَا لِللَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْضًا فِي الْجَنَّةِ جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر دنیا اندر مسجد بنا دیندہ ہے اللہ اِنَّا راضی اور اِنَّا خوش ہو جاندہ ہے کہ اس بندے دا محل جنمت اندر بنا دیندہ ہے بڑا عمل ہے یہ لیکن اگر دل اندر خلوس میں ہوگئے مسجد بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچ سکیا پر ماں ولجم کچھ ایسے بدبخت وقت اور بد نصیب لوگ بھی مدینہ اندر سن عبد اللہ بن ہو علیہ ما علیہ اللہ تبس گیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پریشان کیا اسلام کو نقصان پہنچاؤ کی کوشش کی تی. مسلمانوں دوکھا دن کی کوشش کرتے رہے ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بزا میں خود وہ اللہ دن کی کوشش کرتے رہے ان منافق ہی اللہ اللہ فرما دے کہ منافق اللہ بھی دھوکا دن دیا کوششوں لگے رہے واہو واہ دے لیکن بدنسیبی یہ ہے کہ اللہ کوشش قیامت یاد رکھن گے اللہ انہ انہ نے دھوکا کی دینا اللہ کون دھوکا دے سکتا سزا اللہ نے ایسی مقرر کی تھی فرمایا اندر اصا منافقا جہنم کی سخت نچلی اندر رکھنا ہے جیت جہنم ختم ہوئے گا اتنے منافق قید کیے جہابا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جہنم کی نچلی تہ کنی گہری ہے کنخلا ہے جہنم کی گہرائی کنی آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے جہنم کے کنارے سے کھڑا ہو کے کوئی پتھر پھینک دے رہے اور او پتھر ستر سال تک اپنی پوری رفتار مل تھلے جاندہ رہے تے پھر بھی جہنم اگ نیا ہوا سارا تبیز تہ اور این موٹی تہ اگ بھی ہوئے گی اور تھلے منافق قید کی ہوئے نے ایک مسجد بنائی ولوین تخد مسجد جہاں نام اللہ نے قرآن مسجد زرار بیان کی زرار میں دین کیا زیرار نقصان دن والی تکلیف پہنچا نیت یہ کہ یہ اسلام نر نقصان پہنچائیے مسلمانوں ہوک پہنچائیے وہ نے اپنا ایک مورچہ بنایا منافقین مسجد دی شکل اندر اپنا ایک مورچہ بنایا रस्ते अंदर बैठने तभी कोई ना कोई हो जाता है सारे गल सुन लें मस्जिद बनाओ ओर अंदर जमा हो फिर से कोई शक नहीं ना करेगा कि क्यों जमा हो समझे की नमाज पढ़वा جی جاسوس مقرر ہوئے سن ادھر ادھر خبروں پہنچا کو نقل و حرکت بھی نوت ہو اندر کسے ویلے بھی کوئی آئے گا تو یہی سمجھا جائے نا کہ نماز پڑھنا ہے دیکھو منصوبے کی کر مسجد بنا دیا قسمہ کھا کھا کے کہہ لگے کہ ایسا یہ مسجد اس واسطے بنائی ہے کہ کدی بارش ہوتی ہے کدی گرمی ہوتی ہے کدی سردی ہے کئی بڑھے کئی کئی کئی جا کے مسجد نبوی اندر جماعت نال نماز نہیں پڑھ سکتے اے اللہ دے رسول اصل ایک اور مسجد بنا دیتی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ثواب تو محروم نہ رہ جان جڑا اتنے نہ بھول سکے وہ اتنے نماز پڑھ لے اللہ یہ سارا کچھ کر کے کہ آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے کہیں لگے جی استعا تلو کران ہے پہلی نماز تھی اتنے پڑھا کہ کوئی شک باقی رہی پہلی نماز ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مسجد اندر پڑھاؤ کچھ جی برکت ہو جائے گی استطاح تھی پڑھوا دوں گے اللہ دیا رحمتہ لاز کیسے مکار کیسے فری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جہاد واسطے تیاری فرما رہے سن آپ نے فرمایا بھائی اس ویلے تصروف ہوں واپسی تے دیکھا جہاد واسطے چلے گئے جہاد تو واپس تشریف لیا رہے نے رستے اندر ہی پیغام آ گیا لا تم ابدا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد اندر کتان نہیں جانا مسجد بنائی ہی ایس مقصد واجتے گئی ہے کہ نقصان پہنچایا جائے نے ایک کیتا اللہ تکمتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس مسجد نو جلا دیتا گیا اگ لگا کے سار دیتا گیا دیا کی نفاق ہے سارا دل کا کھوٹ ہے سارا اج بھی طریقے طریقے مسلمان کے خلاف اسلام کے خلاف بڑی سازشیا جا رہی لیکن انہوں ایسا چکنا چوپڑا بنا ہے کہ پولا پالا مسلمان یہ سمجھتا کہ اے دے اندر میرا نفع ہے میرا فائدہ ہے تے بڑا اچھا آدمی جا اے ترریف دے رہا ہے اے کم کر لے ہج واسطے جانا بڑا اچھا کام خبر تسی پاڑی نہیں ہونی بادشاہ مسجد کے زیر سارا آج ہی کیمپ دے قریب کی کچھ ہوں رہا سال رات ساری مجرے ہوئے رقص ہوئے اور دنیا جہان کا گند بکیا گیا گانیاں دی شکل اندر آج ہی بچارا کوئی نفل پڑھ لیا ہے احام بننے واسطے کوئی آرام پہن کے نفل پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھا ذکر اذکار اندر محسوس ہے کہ ہوں میں اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہون والا میں اللہ کا مہمان بن کے جان لگا وہ چیز کچھ رہے جو کچھ ساری رات اٹھے ہوں رہا اور انہوں نے سنایا گیا حج واسطے جڑے جا رہے ہیں انہوں نے بے آرام اور پریشان کیا گیا یہ کم تے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی بھی بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہونے ہاں یا نماز پڑھ لگے شروع کر لگے ہونے ہیں کہ اللہ یہاں کا علاج کرے اور رہی دنیا واسطے عبرت بنا دے جائے مسجد کا بھی لحاظ نہیں کرتے مسجد کا بھی خیال نہیں کرتے اور چار پاسیوں اچھی آواز نل پتہ نہیں کی, کی کچھ انہوں نے شروع کیتا ہوا اللہ ہدایت اللہ ہاں. یہ آپ نماز نے انہیں کدی کیا ہی نہیں سی? چل نماز پڑھن چلیے مینو بلایا ہی نہیں کدی دعوت ہی نہیں دراز نہ آئے سی. ایس مسجد کی طرف ان شاء قیامت دے دن اپنے رب دی عدالت اندر اے مقدمہ درج گے کہ اللہ ابھی نماز پڑھنے واستے آگے ایک گانے سنوں گا یہ مقدمہ قیامت کے دن اللہ دی عدالت اتی درج کرا گے شاء اللہ اگر یہ بات نہ ہے اج دنیا اندر تے ممکن ہے یہاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہو سوچ رہے ہون ہو ساڈا کوئی کون بگاڑ سکتا ہے کوئی کی کہہ سکتا ہے لیکن یاد رکھو اللہ دی عدالت اندر تو پیش ہونا اصا بھی ان شاء اللہ حاضر ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سن کہ دی دن میں اپنے رب بارگاہ اندر ایک درخواست کراگا اور وہ او درخواست یہ ہوئے گی کہ اللہ اج مکے والے ایسے سامنے بلا کے ذرا اے پوچھ دے کہ سارا کی گناہ تھی گنسی نے سنوں اتو کٹ دیا وہ گنا دس د جس گنا گلی میم بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے میری ولادت ہوئی میرا بچپن اتنے گزریا میری جبانی گزری ہاتھ کے میں اپنی عمر کے ترپن سال تر گزار دیتے میںڈنا نہیں چاہتا تھا لیکن میم مجبور کر دیتا گیا میں درخواست کر سکا گنا کسی بھی اللہ کی بار کا اندر یہ ات کرانا کہ اللہ ساڈا یہ گنا سی کہ ایرہ نام لین واسطے مسجد اندر آتے سن اور ہم سائے سامنے تنگ کرتے سن گانے سن سنا, سنا پریشان کرتے سن سر مایا کم سی آبا گا تو اس مسجد نہیں مسجد ہی جائے اختراک اور انتشار بڑھایا جائے مسلمانوں آپس اندر لڑایا جائے تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جد تک دل صاف نہیں ہوں کسی بھی عمل دا کوئی فائدہ نہیں دا. دل صاف ہوئے عمل سنت پیغمبر کے مطابق کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ ہاں انعام ہی انام مدینہ دی کی بھی اللہ نے اس اور انتخاب فرما لیا اللہ د علم اندر سی یہ بات کہ اے تھے میرے حبیب تشدی لائن گے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد بنان گے جہاں نام مسجد نقوی ہوا اللہ صاحب وسلم اور ایس مسجد اندر ایک نماز پڑھن دا عجر اللہ نے مقابلے پڑھی جائے ہزار نماز دے برابر دے حاجی حج تو پہلے یا حج تو بعد جس طرح بھی پروگرام بنے اور انو جس طرح اسے لے جایا جا ہے پہنچایا جاندہ ہے بعض احباب پہلے مدینہ منورہ لے جایا جاندہ ہے. دی دی. اے نیت کر کے مکے تو مدینے کی زیارت کرنی ہے وہ نمازاں پڑھنی نے جس مسجد اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واپس نماز پڑھتا ہیں میں اس چبوترے سے بیٹھ کے اللہ دی کتاب نو پڑھا گا جس چبوترے دا نام تو بھی بلند ہے اس طرح یعنی نشان بندی موجود ہے جس چبوترے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتازہ عبیدہ بن جرا بلال عبد الرحمانا اور اللہ کے تے یہ نیت پلو دعا کرا کہ اللہ مینو بھی اپنی کتاب دی سمجھ اور علم عطا فرما فہم عطا فرما تاکہ میں عمل کر کے تینوں راضی کر سکا اللہ سب بھی سارے جدو موقع دے جس مسجد اندر, اندر, او اندر تیرے حبیب نے نماز پڑھیا پڑھائی درس دتے خطبے دتے تعلیم دتی صحابی تربیت فرمائی اللہ سانو بھی اس تربیت چو اس تعلیم حصہ ادا فرما جسے ضرورت ہے حکمران بنے جنہوں کو ملے अल्लाह जो तौर तंग करना चाहते वा है کہ یہ سانت دینا چاہتے نہ اللہ پوچھے ریاست دوست نے کہ کیا کتنے بخشا کا چالیسواں جا سکتا ہے نہیسو یہ ساری درما اکیس سے پوچھا کہ کرنا چاہیے آپ نے پڑھایا ہو ہمارے روپ یہ بندہ شوق ہو جاتے ہیں امل بھی شوق ہو جاتے ہیں امل بھی ختم ہو من ہیں مگر تین ذریعے میں نے پیچھوں کچھ نہ کچھ دل کرتا ہے انہوں نے ایک تو کروایا والا مجھے دعا لیا نتیجہ ضرور اگر ہون والا اپنی اولاد میں مسلمان بنا کے گیا ہے انہوں نے صحیح تربیت کر کے گیادار بنا کے گیا ہے وہ پیچھوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو گے کی دعا کا نتیجہ آگا فوراً دکھا اگر وہ تکلیف اندر اضافہ میرے کو دعا کی میں اس دعا کو دور کر کے ए, सब तो अच्छा जरिया है और खुद काम कुछ दूसरे नंबर के पढ़ और इल्म इन हो और एक दिन मुताफा हो गई और ऐसा एवं पर आगे है दिखागे और किसी का फायदा पहुंच गए अलगूक हो गए तो नफा उठा देगी जब तक वो एवं नफा देगा रहेगा में फायदा पहुंचता रहेगा इसका असर जारी रहेगा इसमें कब्र असर आ जाएगा تیسرے نمبر پہ کمایا اور زیادہ کر دیا جا رہے گا یا کوئی وہ ایسا کام کر دیا ہے کہ بیمایاما مسئلے بنوا دیتی ہسپتال بنوا دیتا پانی کا انتظام کر دستہ خراش ٹھیک کروا دیتا بے کے کام ہے بیماریام یہ بہت ہو گیا جب تک وہ کم چل رہا اور ان کے فائدہ بہت اگر اس لیے کام یہ کرنے چار بھی اور ایک قسم کی کھا اس کے لوگوں کو لگا کے دوست نے یہاں और आराम से रोक कमायाम कमा के साथ गलती साई है और मैं यकीन गलते होंगी रही थी سب کو اللہ نے ہدایت کا سامان بھی کیسا کرتے اور ہدایت رام کو اللہ ہدایت نہیں ہے اللہ کا اس کا بکر کے حل وقت ہے اس کا گرا بننا اس کا اندر چھان کر میں دنیا کو یہ دکھا رہا ہوں